Bismillah ar-Rahman ar A Presentation of Ahiyav, www Ahya www.ahya.org Tharwan-e-Kainat <todic> Hadrat-e-Muhammadur-Rasool-Allah sallallahu alayhi wa sallam ne dunia walo ko jahan ibadat ka tariqa or hukm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 جو کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے تمام معاملات میں اپنا قائد اپنا راہبر اور اپنا رحما مانتا ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ سرور گرامی علیہ السلاق وسلام کی قیادت و امامت اور آپ کی نبوت و رسالت اس کا دائرہ کار صرف عبادات تک محدود ہے تو اس نے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 نبیوں کے پیروکاروں کو کہی نبیوں کے پیروکاروں کو اور اپنے آخری نبی حضرت محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو کہا یا ایو آمنو احمر کلومن طیبات مار رکھنا کو مکل حلال کا بندوبست کرو اور جب رسولوں کو اللہ نے خطاب کیا تو یہی کہا یا الرسل رسول کلوم طیبات محمل صالحا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 لوگوں کو سنانے سے پہلے پیغمبروں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ کلو ملنا یہ بات پہلے حلال روزی کا مدبت کرو اگر روزی حلال نہیں ہے تو پھر دعوت و تبلیغ میں کوئی تاقی نہیں اور پیغمبر تو ایسے ہی پاک ہوتے اللہ ان کو ہر قسم کی ناپاکی اور پلیدی سے محفوظ رکھتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے مومنوں کو اکلے ہلال کی اہمیت سمجھانے کے لیے اپنے رسولوں کو خطاب کر کے بھی یہی حکم دیا یا ار رسول کلو میرا واہ ملوسا اس بات سے اقلے ہلال کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ اقل حلال اتنا ہی ضروری ہے اس قدر لازمی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حلال کسے کہتے ہیں اور حرام کسے کہتے ہیں موٹے قائدے یاد رکھو ہر وہ تجارت جس کے اندر سود کی معمولی سی آمیزش بھی ہو وہ ساری روزی کو حرام بنا دیتی ہے بالکل اسی طرح اس طرح کے اگر دودھ کا پیالہ بھرا ہوا ہو پیالہ لب دودھ سے لبرے ہو اس پیالے کے اندر پیشاب کی ایک چیٹ پڑ جائے پورا دودھ ناپاک ہو جاتا ہے اگر پہ پیشاب کے نسبت کو اگر دیکھا جائے تو وہ دودھ کے مقابلے میں بہت تھوڑی چند کترے لیکن چند کترے پورے دودھ کے پیالے کو ناپاک بنا دیتے ہیں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 کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی تجارت ممنوع ہے اور تجارت کی وہ کون سی قسمیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نجائز قرار دیا یا رب کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حرام ٹھہرایا سب سے پہلی بات یاد رکھنے کی یہ ہے ہر ناپاک چیز ہر پلی چیز اسلام کی شریعت کے اندر حرام ہے جو بھی پلی چیز ہے وہ حرام اس کا لین دین کرنا بھی اللہ نے کہا ہے یو اللہ رحمت پر یہ بات اللہ نے ساری پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال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 رب کائنات نے گلاب مجید میں ارشاد کیا ہر خبیز چیز ہر ناپاک چیز ہر پلیل چیز ہر نقصان دینے والی چیز اللہ نے مومنوں کے لیے حرام کراتی دی اب اس قاعدے اور رسول کو سامنے رکھ کر ہم تجارت کے سارے معاملات کو اسی پیمانے پر لیں کہ کون سی چیز ناپاک ہے اور کون سی پاک ہے کون سی نقصان دینے والی ہے اور کون سی نقصان دینے والی نہیں ہے جو بھی ناپاق ہے اس کا لین دین کرنا ہوا ہے جو بھی نقصان دینے والی ہے اس کا لین دین کرنا چاہیے مثال کے طور پر مردان ناپاق ہے غزیر یا پاکستان کی حکومت کی خواہش پر اس کے اشارے پر چند زمیر پروش مولویوں نے فتوا دیا تھا کہ پاکستان کے سور پاکستان کے خنزیر پکڑ کر انہیں انگریزوں کے ہاتھ پروخت کرنا جائز ہے ان خنزیروں کو پکڑ کر کیوں پروہت کرتے ہو اصلی خنزیروں کو پکڑ کر پروخت کر دو شرف کی بات ہے پھر جسے ارش والے خدا نے حرام کرا دیا جسے وزینے والے مستفا نے حرام کیا دنیا کے سارے مولوی مل کر اس حلال کو حرام اور اس حرام کو حلال کر سکتے کو کوئی دنیا کا متواز حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں بنا سکتے یہ ساری پلی چیزیں ان کی خرید بھی ہر ان کی فروخت بھی جس نہ کیا گیا ہے کہ مومن اور مسلمان اپنی حفاظت اور اپنی نگہداشت کے لیے ایسے کتوں کو رکھ سکیں اپنے کھیتوں میں اپنے کھلیاانوں میں اپنی حفاظت کی چیزوں میں لیکن جن جی لوگوں نے یہ کتے پال رکھے جو بلی کو دیکھ کے ڈر جائیں اور بہانہ بنا رکھا ہے ان کو ہم نے حفاظت کے لیے پالا ہوا اکثر گھروں کے اندر ہوئے ان سے پوچھا گیا ان کو کیوں رکھا ہوا ہے بہانہ اور ان کو چوکی داری کے لیے رکھا ہوا ہے میں نے کہا آدمی ذرا بہت زور سے مار دے تو یہ کتا بھاگ جاتا ہے یو اللہ والذین لذیل وما مرو الا یخ داؤں نہ اپنے کاغذات میں کہا جو اللہ کو مومنوں کو دھوکا دیتے ہیں وہ نہیں جانتے اللہ اور مومنوں کو دھوکہ نہیں دے رہے اپنے آپ کو دھوکا دے رہے اللہ کو دھوکا دیتے ہیں اللہ کو برگلا باز اللہ اللہ کو دہلا اللہ جانتا ہے جی یہ تو بہرحال صرف وہ کتا جو واقعی چوکی داری کے لیے رکھا گیا اس کو چھوڑ کر کی ہر قسم کے کتے کی و پروخت خریدنے والا بھی گناگار بیچنے والا بھی اسی طرح سورج اسی طرح مردار اسی طرح شراب اسی طرح جوا کھیلنے کی ساری چیزیں باش کے پتے یا اور وہ ساری چیزیں جن پر جا کھیلا جا سکتا ہے ان کا بنانا حرام ان کا فروخت کرنا حرام اور ان کا خریدنا یہ ساری تجارت حرام کی کمائی ہے اسی طرح چند وہ کھیل جن کا نام لے کے محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نجائز خراب کیا جس طرح کے شطرنج ہے یاد رکھو بتلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شطرنج کا نام لے کر اسے حرام قرار دیا نام لے کر کہا کہ شطرنج کھیلنا حرام ہے اس لیے شطرنج کی بساط اس کی خریدوں پر وقت بھی حرام ہے اس کا بنانا حرام اس کا بیچنا حرام اسی طرح شراب انگوروں سے بنائی جاتی ہے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 سود کا لین دین کرتے ہیں ان اداروں کے ہاتھ میں اپنی جائیداد فروخت کرنا حرام ہے جن کے بارے میں بتاؤ کہ انہوں نے اسے سود کے ہر قرض کے طور پر استعمال کرنا ہے اسی طرح کارے کے لیے ایسے کسی شخص کو کرنا مثال کے طور پر دن کو جائیداد کرائے پر دینا مومنوں کے لیے جائز مسلمانوں کے لیے بن پر بنگ کو جائیداد کرائے پر دینا جائز اس لیے کہ سارے بچ سو بھی کاروبار کرتے ہیں اور یہ دھوکہ اور فریب اچھی طرح اپنے ذہنوں سے نکال دو جے یو کہا گیا ہے ایک کھاتا ہم نے نبے نقصان بھی رکھا ہوا ہے سارے وہ کھاتے بنکوں کے جن پر روپیہ رکھنے والوں کو کچھ نوا دیا جاتا ہے وہ سارے کھاتے شریعت کی نگاہ میں ہر تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سلو نبی یہ علیہ اللہ کے نے ارشاد پروایا تھا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 حکمران انہوں نے کئی دفعہ لوگوں کو جھوٹے والے دیے کہا ہم پاکستان کی معاش کو اور معیشت کو اسلامی بنانا چاہتے ہیں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 اللہ علیہ وسلم نے ایک شاد فرمایا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا مبوط اور لامتی شخص وہ ہے جو سود کے کاروبار میں کسی طرح سے بھی ملوث ہوتا ہے اور آپ نے صرف یہی نہیں کہا کہ وہ شخص لامتی ہے جو سود لیتا اور دیتا ہے بلکہ آج مسئلہ یاد رکھ لو نبی یہ کائنات جن کو اللہ نے رکے وہیں بنا کر بھیجا ہے انہوں نے یہ بھی ارشاد کیا ہے سود لینے والے پر بھی اللہ کی لات سود دینے والے پر بھی اللہ کی بس فرمایا نہیں سود کی دستاویز لکھنے والے پر بھی اللہ کی لاگت سود کی دستاویز لکھنے والے پر بھی اللہ کی لاگت اللہ کے رسول بس فرمایا نہیں جو اس دستاویز پہ گاڑی ڈالتا ہے اللہ کی اس پر بھی جت ہو کئی لوگ خود سود نہیں لیتے خود سود نہیں دیتے نہ لیتے ہیں لیتے لیکن کوئی دوست آ گیا ہے رشتہ دار آ گیا ہے اس نے کہا حاجی صاحب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 شراب پینے والا لانتی شراب پلانے والا لانتی شراب پہلونے میں ڈالنے والا لانتی شراب کے لیے انگور نچوڑنے والا لانتی جس کے لیے شراب ان ڈیلی جا رہی ہے وہ لانتی کئی آجیت آ بھی دیکھے نہ شراب پی نہ خریدی نہ آدھی مہمان آگے ہری اس کے لیے لے کے جا رہا ہوں مہمان کے لیے لانے والا بھی اتنا ہی لانتی ہے جتنا کہ پینے والا لانتی ہے شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وادے شریعت ہے اس کے اندر کوئی بھاؤ اس کے اندر کوئی گنجائش کسی کے لیے موجود لیا لے کا متھلا کام بیا نہ پھر ویاحیہ جو مسلمان ہونا چاہتا ہے کھل کے مسلمان ہوئے جو کام رہنے چاہتا ہے کافی ہو جا میرے پاس ایک دفعہ کوریا جنوبی کا سفیر آیا بہت بڑا لکھا آدمی کوریا کے اندر وزیر بھی رہ چکا اوبل درجے کا سفیر جسے امتیازی حیثیت حاصل ہوتی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 ایک آدمی اسلام کی اتنی تعریف کر رہا اور یہ کہتا ہے کہ دنیا میں اس سے بہتر اور کوئی مدد نہیں اور یہ بھی کہتا ہے وہ اور مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں پھر ایک چیز دوستی ہے میں نے کہا ایک چیز دوست ہے کہہ لیا مجھے بچپن سے شراب کی عادت پڑی ہوئی ہے شراب میں نہیں چھوڑ سکتا میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسے لوگ آئے تھے جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ باقی سارا اسلاموں نے ایک اس چیز کی اجازت دے دی. آسمان والے نے جواب دیا اد ہو سل میں کافا مر وہی ہوگا جو سر سے لے کر اسلام میں داخل ہو آدھا اسلام اللہ کو قبول جو شراب پیے گا کل کے لیے بھی ابادہ ہو جائے قلبی کوئی اور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 آپ نے فرمایا مجھے ایک بات کا جواب دے دے اس نے کہا یار سل آپ فرمائیے کیا بات آپ نے فرمایا تیرا دل چاہتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ گدکاری کرے اس کے روک دکھائی ہوئے اس نے کہا یا رسول اللہ یہ نہ کہیے آپ نے برمایا چلو یہ نہ صحیح تیری ماں کے ساتھ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بات نہ کہیے آپ نے برمایا چلو وہ نہ صحیح تیری بہن کے ساتھ اس نے یا رسول اللہ ایسا نہ کہیے آپ نے فرمایا کہ یہ بھی نہ صحیح میری بیوی کے ساتھ پاس اور یا رسول اللہ آپ یہ کیوں مجھے کہتے ہیں آپ نے فرمایا کبھی تو نے سوچا ہے جس سے سو مت کاری کر رہا ہے وہ بھی کسی کی بیٹی کسی کی بہن کسی کی ماں اور کسی کی بیوی ہے جس بات کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا لوگوں کے لیے کہتا اور دیکھا یا رسول اللہ ہے خود کو اللہ ہے تو اللہ کے رسول ہاتھ آگے بڑھائیے میں اسلام لاتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں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 شاید آج لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے اللہ کا ہمارے سروں کے اتنا قریب آ چکا ہے کہ ڈر آتا ہے رات کو سنیں گے پتہ نہیں صبح کو اٹھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا تمہیں معلوم نہیں ہے اس کے ملک افغانستان میں دیکھو کبھی عزت کی زندگی گزار رہے تھے آج وہ پٹھان دے کی اتنی پابندی ہے کہ ان کی عورتوں کا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا کے نیچے پڑی ہوئی ہے ان کے سر کو ڈھانپنے کے لیے خیما بھی موجود نہیں ہے یہ ہماری طرح کی لوگ ہیں بلکہ ہم سے بھی زیادہ سد رس رخ اور توانا طاقتور اللہ کا عذاب جب آتا ہے پھر اس طرح اپنی لپیٹ میں لیتا ہے کہ انسانوں کو نے بچاؤ کی کوئی تدبیر بھی نظر ان بخش رب دکھا میں اور یاد رکھو اللہ کے عذاب کو دنیا والوں سے قریب کرنے والی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اگلے حرام ہے جو قوم حرام کی آبی ہو جائے اس قوم سے اللہ کا عذاب کبھی ٹل سکتا اللہ کا عذاب کس سے کرتا اللہ کا عذاب چلتا ہے دعاؤں سے